نظم کے شکومت میرے مشدد محبوب رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے. اسلام کا آسان نمبر نام ہے حضرت جماتے کی نظم حکیم آمین و لومن مولانا خامی نور اللہ مرقوں کے بعض ملت ابراہیم صدر نمبر اڑتالیس کا حضرت نے تو اپنی صلاحیت میں چڑھا لکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معامل میں ہم تو ایسا بھی کہہ سکتے کہ ہم نے لکھا ہے کہ یہ علت ابراہیم کے سفر نمبر اڑتالیس پر حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے جو اصلاح کا آسان نسخہ بیان بنایا ہے اس کو حضرت نے منظوم فرما دیا ہے نظر نے تبدیل کر دیا حضرت فرمانے کی بات کئی مرتبہ مبتبہ ہو چکا ہے حضرت خبری رحمت اللہ علیہ کو خانہ بھون میں موصول ہوا اسی وقت حضرت والا نے احمد کو حکم کیا یعنی حضرتی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے حضرت والا حضرت مولانا عائد اللہ حجماں حضرت مولانا شاہ محمد افر صاحب رحمت اللہ علیہ کو حکم کیا کہ اسے نظم کر ڈالو حضرت والا نے اور دوسرے ارکادر نے اس نظم کو بہت پسند فرمایا اس لیے ہری حاضری ہے ماتب ہے میرا وہ گم کر درا جسے یاس سن کر دیا ہو تبا محات ہے میرا وہ گم جسے یاس کر دیا جسے آ نہ ہو سخت جس نے پرہیز کی بھی نہ ہو <سؤال> یعنی نہ تو تعت پر راضی ہو رہا ہے اس کا نفس جو ہے اس قدر غفظ زدہ ہو چکا اور گناؤ کر کر کے اس قدر مایوس ہو گیا تو اس کے لیے بھی یہ مایوس لوگوں کے لیے بھی بہترین رستا ہے مایوس ہو گیا جس کو تعارت کی بھی فکر وغیرہ کی توحیز نہ ہو رہی ہو और गुनाओं से परहेज की भी हिम्मत ना हो पा रही हो जिसे आ हिम्मत दवा की न हो सख जिसमें परहेज की भी न हो मायूस घुमायाए मुझदा सुने मुझदवा ने तो مایوس بندا یہ مشگا سنے بڑے ہار حق نسخہ سنے اسے جو نا بھون کے حکیم جہاں رہے رشتے حق میں شبور ہمیشہ رہا نبت پے دس ہر آزار باپ سے ایک باپ ہوا ہر گرفتار آزار گناہوں سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور گناہوں سے دکھ بھی پہنچتا ہے انسان کو تو اس کو پڑھا رہے ہیں کہ ہر گرفتار آزار ہر آدمی جو گناہوں میں پڑھ کے مایوس ہو گیا اور خط اور الگ سے پڑا ہوا ہے وہ احمد اللہ کی صحبت میں آ کر یہاں تو کو پکارا ہے کہ احمد آب کی صحبت سے آ کر وہ ایک وقت ہو گیا کیونکہ حدیث پاک ہے عمل صاحب لا یشداب جلیسوں اللہ خاکے ہیں کہ یہ ایسے جلیس ہیں اللہ والے احمد اللہ ایسے جلیس ہیں ایسے خبرشیر ہیں کہ اس کے پاس بیٹھنے والے کی سقاوت بھی سعادت سے بدل جاتی ہے کتنا بھی جو ہے وہ گناہ گار ہو کتنا سب دل ہو سب دل بھی ہو جس کے دل میں یہ ہوگا کہ بھائی میں, میں, میں کسی چیز کس پہ نہیں آنا چاہتا لیکن اگر وہ چند دن اہم اللہ کی صحبت میں آ جائے تو اس کی سفاوت اس کے دل کی, کی اور سے بدل جاتی ہے گرفتار آدار ساپ تری سوکھتے پات سے ایک خواب جنہیں رات بن فکر کی تھی بڑی فکر اصلاح امت کی تھی وہ مولانا اشرف علی شاہ شاہی دکھاتے رہے عمر بھر راہی انہیں کا یہ نسخہ ہے اس کا خدا سے پپت ہے وہ الحاق کا اللہ کے ماں اللہ تعالیٰ سے رونا اللہ کی دربار میں اپنے گناہوں پر رونا حاوق کرتے انہیں کا یہ نسخہ ہے اس کا خدا سے پقت ہے وہ الحاق کا اے لو آسان سا کرے نب سے بل کو جو بے جان سا دیکھیے نب جو ہے گنا کر کر کے تگڑا ہو گیا بدماش ہوتا ہے نا بدماش نفس بدماش ہے نفس بالکل دشمن ہے انسان کا گنا اس کی غذا ہے گناہ کر کر کے یہ تگڑا ہو گیا اب جو نیکی کی توفیقات ختم ہو گئے اور تعار کی توفیقات ختم ہو گئی گناہ سے بچنا ختم ہو گیا تو نفس جو ہے وہ طاقتور ہو گیا نفس وقت کو جو ہے یہ نسخہ بیجان کر دے گا نفس کو بیجان کیا نفس مر گیا نفس گٹ گیا سمجھ لو کہ اللہ کو پا لیا ساری محنت اسی چیز کی ہوتی ہے اپنے نفس کو مٹانے کی اہل اللہ کے پاس جانا کسی ہوتا ہے حالانکہ کتابیں تو سارا گیت کتابوں میں موجود ہیں کتاب پڑھ کے انسان سارے کام کر سکتا ہے کہ نہیں لیکن یہ عادت اللہ نہیں عادت اللہ یہی ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ رجاع اللہ کو بھی اللہ نے دنیا میں بھیجا ورثہ پیغمبر علیہ السلام کو کیوں اتنی تکلیفیں اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج تھے اتنی تکلیفیں اٹھائیں پیغمبر علیہ السلام نے تو اور صحابہ تک جیت پہنچانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ تو قادر تھے اگر چاہتے تو ہر گھر میں قرآن پاک نازل فرما دیتے کہ یہ میرا کلام ہے اس کو پڑھو اور اس میں عمل کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ساتھ رجحان اللہ خون لے تاکہ وہ عید کو سکھلائیں طزقے نف کریں اس کے پہ کا فلوق کا طزقیہ نف کریں اور ان کو قرآن پاک بھی سکھلائیں اس کی تجویز بھی سکھلائیں لائیں ادائیگی کا طریقہ بھی سکھلائیں اور مسائل بھی سکھلائیں اور آکی نافاکی کے مسائل بھی سکھلائیں لائیں اور صرف پاکی نافاکی ظاہری مسائل نہ سکھلائیں بلکہ اس کے قلب کا بھی تذکیہ فرمائے قلب کے اندر جو نجازتیں گناہوں کی نجاستیں ہیں اس سے بھی اس کو پاک کرے تو یہ, یہ وجہ ہے جو عادت اللہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو بھیجا اکتو کے پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو گیا انبیاء علیہ السلام نبی آخر الزام سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل چکے اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گوارہ نہیں کیا اللہ کی رحمت نے جو اٹھایا کہ میرے میرے بچے جو ہیں کہیں قبران ہو جائیں تو قیامت تک کے لیے اولیاء اللہ کا سلسلہ قائم کر دیا نبی سے صحابہ کو ہی ملا صحابہ سے تابعین کو ملا تامعین سے بابا تارمعین کو ملا اور ان سے اولیاء اللہ کو ملا اور ملتا رہے گا قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا اور جو حدیث میں ہے کہ جب تک دنیا کے اندر ایک اللہ کہنے والا دنیا میں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی دیکھو ایک اللہ کا نام لینے کی ایک اللہ کا نام لینے کی قیمت تو دیکھو یہ سارا جو شامیانہ ہے سورج چاند ستارے اور کائنات اور آسمان اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہے یہ ایک, ایک اللہ تعالی کے نام سے پیم ہے کہ جب تک ایک اللہ کہنے والا دنیا میں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی دیکھو اللہ کے نام کی قیمت ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر لوگ بڑی ترقی کر رہے ہیں اور کافر لوگ تو بڑے ایجوکیشن میں معلوم دولت بھی ہے ترقی بھی ہے اور بڑے جناب انہوں نے ایجادات بھی کر لیے ہیں لیکن یہ سوچو کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اور یہ سوچو کہ یہ کافر بھی ہمارے دم سے کھا رہے ہیں اس سے متاثر جو ہو وہ انتہائی بیوقوق ہے نادان ہے ارے یہ ہمارے اللہ اللہ کرنے سے تو یہ کھا رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ اللہ نہ کریں تو یہ بھی نہ رہیں گے <laughs> ہم اللہ لگ رہے ہیں تو یہ کھا رہے ہیں یہ ترقی کر رہے ہیں اور ان کی ترقی سے مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ تو گدھے کی طرح لگے ہوئے ہیں صبح سے شام جا کے ان کی زندگی کسی نے کوئی اگر باہر گیا ہوا برطانیہ میں تو جا چکا ہوں دیکھ چکا ہوں کئی بار ان کی زندگی کیا ہے صبح سے لے کے رات تک گدھوں کی طرح لگے رہتے ہیں ساری یہ اسپوٹر اور ہوائی جہاز جو کچھ بھی ایجاد کیا ہے تو یہ یوں ہی گھر بیٹھے تو نہیں کیا انہوں نے صبح سے لے کے رات رات تک وہ لگے رہتے ہیں اور مسلمان ہوائی ایس جا رہا ہے وہ فرق کمپیوٹر کے کتنے فائدے ہوئے وہ کیا نقصان آ جائیں وہاں فائدہ اٹھا رہا ہے جو فائدہ اٹھانے والا ہے عقلم وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اس کا تو غرض یہ ہے کہ یہ اللہ کے عید نام لیتے ہیں اس سے یہ سارا عالم قائم ہے تو یہ کافر بھی مسلمان کے طبقے نے کھا رہا ہے مسلمان کا احسان ہے اس کے اوپر اور یہاں الٹا سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑے کمپیوٹر اس کی اجازت ہوائی اجازی اجازت ان کی وجہ سے ہم کھا نہیں ہماری وجہ سے مسلمان کی وجہ سے کافی کھا ہے تو غرض یہ کہ عادت اللہ یہی ہے کہ اولیاء اللہ کو ہر زمانے اللہ تعالیٰ قائم رکھتے ہیں حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کی کوئی کرسی آج بھی خالی نہیں ہاں ہماری آنکھوں میں موتیاں آنکھ ہیں ہم ان آنکھوں سے پہچان نہیں سکتے تو ان آنکھوں کے آگے بڑھ ہے ہم ان سے اولیاء اللہ کو پہچانتے نہیں لیکن اگر ہم محنت کریں اور اللہ سے سچی طلب میں سے ہے مسئلہ حضرت نے بیان فرمایا ہے یہ نسخہ اس کام کا ہے کہ اللہ اگر کسی کو سچا گیر نہ ملتا ہو سچا رہنما ملتا ہو اللہ ماں کے ماں کے چیز کی کمی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ضرور آصف کے بھی تیار بحال نظر نہ کرے جو آشف ہوگا سچا اللہ کا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی طلب کرے اور اسے اللہ نہ ملے اللہ تعالیٰ تھوڑی چھوڑیں گے مخلوق تو دے گی اس کو لیکن اللہ اپنے بچے کو گرتا پڑتا نہیں رہنے دیتے جو اللہ سے سچے دل سے مانتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے اللہ مجھے کوئی رہنما نہیں مل رہا جو سچا ہو جو حلوے مانڈے والا نہ ہو نظر آنے والا نہ ہو دنیا داری کے چکر میں نہ ہو یا سفارش کے چکر میں نہ ہو یا اس کو کوئی اور غرض دنیاویا یا غرض نفسانی نہ ہو غرض نفسانی بھی ہے یہاں یہاں ایسے پیر, پیر بنے بیٹھے ہیں پیر نہیں ہے وہ اگر سرماتے پیر تو یہ تو پیر یہ تو پیر بھی نہیں ہے جو عورتوں سے اپنی ٹانگیں دبوا رہے ہیں اور سٹھے کے نمبر بتا رہے ہیں گاڑی نہ ہو تین سے بالکل تین سے بالکل دور ہے تین سے بالکل بیگم ایسے جیسے چلم ہمارے دوست وہ پتا ہے گاڑی والے جو ہے اس کو کہتے ہیں ایسے جیسے چل ہے, ہے تو ایسے یہ اللہ سے مانگے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ سچا رہنما اس کو اطابے سچا پیر مل گیا اور طلب صادق کو ہمیں اللہ مل گیا بس خیال کیونکہ عادت اللہ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے رہنے کا حکم فرمایا یا آئیو اللہ امن الف اللہ اور خوب ارے دیکھو تقواہ اختیار کرو اور تفوا تم ملے گا ساجفین کے پاس یعنی ساجف کے تقواہ ہوں سچے ہوں تقواہ سکھانے میں اور تمہیں تمہارا تفقیہ کرنے میں وہ سچے ہوں ایسا نہ ہو بے بیروبیاں بنے بیٹھے ہوں تو بے بہروبیوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں تو یہ ہے کہ عادت اللہ حضرت حامی نے پس اٹھا کر فرمایا آج بھی ہر ولی کی ابدال کی قطب کی کرسی پر ہے قوس کی, کی بھی کرسی پر ہے مجز کی بھی کرسی پر ہے ایک ایک چاہتا ہے فوراً اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کرسی پہ بتا دیتے تھے اللہ کے کوئی کمی ہے کوئی کمی ہے اللہ کے اللہ کو مجبور ہے کسی سے کہ اس زمانے میں تو بڑے اولیا پیدا کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ اور اس زمانے میں محفوظ کر دیا تھا اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہم اپنے اختیار سے تو بات نہیں پیدا ہوئے تھے مقدمین میں سے پیدا ہو جاتے ہمارا تو ہمارا تو اختیار نہیں تھا اللہ نے ہمیں اس زبانے بھیجا جب اس زمانے بھیجا ہے ایک اللہ تعالیٰ پر واجب ایک ثانت یہ ہماری رہنمائی کے لیے رہبری کے لیے بھی اللہ والوں کو قائم رکھتے ہیں اس لیے یہ گھر مارے کہ بہت سہل اور آسان ہے اور کرے نفس کو نفس بت کو جو میرے جان سا اے بہت سہلو آسان سا کرے نفس بد کو جو بے جان سا وضو کر کے دو رکھتے تم پڑھو نیت اس میں توبہ کی پہلے کرو پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے خوش ہو جائے جب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا پھر پوچھے گا, گا ہاں میرے بدلے تجھے کیا چاہیے بول کیا چیز تجھے چاہیے کر کے دو رکھاتے تم پڑھو نیت اس میں توبہ کی لے کرو اگر کوئی جعلی پی کے پاس چلا جائے گا تو وہ کیا ہوگا اس وقت حضرت نے سنایا تھا ایک واقعہ پہلے کی شاید جانچ کیا تھا کہ ایک شخص بلوچستان سچا اچھا بات ہے حضرت والا سے آ کے بتایا اس تو کہا کہ میں وہاں بلوچستان میں ایک شخص کے پاس گیا جو پی بنا بیٹھا تھا تو اس سے میں نے کہا کہ میرے دفتر میں میری ترقی کے لیے دعا کر دو وظیفہ وغیرہ بتا دو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم کو وظیفہ بتا دیتے ہیں ہماری ترقی ہو جائے گی دس ہزار روپئے ہمیں دے دو تو اس نے کہا ٹھیک ہے دس ہزار روپئے دے دے کے دس ہزار روپے لے کے اس نے ایک وظیفہ بتایا اور جاتے جاتے اس نے کہا دیکھو ایک شرط ہے کہ وظیفہ کرتے وقت بندر کا خیال نہ آئے گا ایک اچھا ٹھیک ہے چلے گئے ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد اس بجائے ترقی کے اور تنظولی ہو گئی خیال اب وہ جا یہ چڑھ توڑے کہ تم نے تو کہا تھا ترقی ہوگی دس ہزار روپئے بھی دیا وضیفہ بھی پڑا اور ترقی کے بجائے ترقی بھی ہوگئی اس نے کہا ایک بات صحیح تھی بتاؤ کہ کیا وظیفہ پڑتے وقت بندر کا خیال تو نہیں آیا تو نے کہا ہاں آیا تو تھا ظالم جبھی کو تمہارا تمہیں فائدہ نہیں ہوا اس نے کہا ظالم اگر تم مجھے کہتا نہیں کہ بستر کا خیال مت لانا تو زندگی بھر مجھے بندر کا خیال نہیں آتا تو اس نے ایسے بے بنایا اور یہاں کیا راستہ دکھائے جا رہا ہے براہ راست اللہ سے بابو اللہ سے بابو کر کے دو رکعتیں تم پڑھو نیت اس میں توبہ کی پہلے کرو موا کے لیے ہاتھ کو پھر اٹھا خدا سے پورو کر کے کر گل کے جا گنہار بندہ ہوں میں سراپا برا اور گندہ ہوں میں بہت سخت مجرم کمینہ ہوں میں گنا ہوگا گویا بیوں میں نہ قوت گناہو سے بچنے کی ہے نہ ہمت عمل نیک کرنے کی ہے تیرا ہو, ارادہ اگر اے قریب تو ہو پاک تو ہو پاک پل میں یہ کمی تھا جب بندہ اپنے اپنے آپ کو اپنی ذات میں برا سمجھتا ہے تو اللہ کے نزدیک محسوس اچھا ہو جاتا ہے جب بندہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں گلاگار ہو دیا آپ کا معاف فرما دیجئے بس پھر دیکھو اللہ کی محبت کی بارش محبت اللہ کی محبت کی بارش حتائے وہ حبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے محبوب ہو جاتا ہے یہ دنیا کا قریب نہیں ہے کہ دنیا بھی کریم سے اگر کوئی ہم سے قصول ہو جائے بڑے سے بڑا کریم ہوگا ہاتھ تو کر دے گا کہے گا اور ہمارے سامنے نہیں آنا کیونکہ ہم ہاتھوں کر دیا لیکن تمہیں دیکھ کے ہمیں بھائی تکلیف ہوتی ہے تمہیں ہم نے پہنچائی تکلیف ہوتا ہے ہم سامنے نہ آیا تو لیکن یہ کیا کریم ہے آجا میرے گھر اے میرا گناہ گار سے معافی مانگ رہا ہے بس آ میرے گھر ہو اللہ تعالیٰ کی برسات ہوتی ہے رحمتوں کی اور برستوں کی پر وزول ہوتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو گناہ سمجھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے اور اگر رہی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس قدر کریمی کا معاملہ فرمایا ہے کہ حدیث پاک میں ہے یہ بکو فلنم تبکو فتح بات ہو یہ رو لیکن اگر رونا نہ آئے تو تباہ کرو یا رونے والی شکل بنا لو اس سے بھی تمہارا کام کرتا ہے دیکھو کیونکہ رونا اختیار میں نہیں ہے بھائی دل سخت ہے یا اور کسی وجہ سے رونا نہیں آ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ دل سخت ہو تو رونا نہیں آ رہا ہے بعض لوگوں کو نہیں آتا رونا لیکن اس کا بھی اجیب ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے بعض لوگ لکھتے ہیں حضرت ہمیں رونا بالکل نہیں آتا بہت مجھے افسوس ہے رونا ہی نہیں آتا آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا حضرت حامی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا بات فرمائی مایوسی تو کہیں ہے ہی نہیں اللہ کے فرمایا کہ بھائی اگر رونا نہیں آتا اور اس کا تمہیں افسوس ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا تو یہ رونا دل کا رونا ہے جو آگ کے رونے سے افضل ہے واہ واہ کیا بات ہے دل کا رونا آگ کے رونے سے افضل ہے آگ کے رونے میں تو پھر بھی شائبہ ہو سکتا ہے کسی بھیا کا شاہبہ ہو سکتا ہے لیکن دل جس کا رو رہا ہو اس کے تو کسی کو خبر ہی نہیں اللہ کے سلا تو فرمایا کہ تو غرض یہ کہ کرے گناگار بندہ ہوں میں سراپا برا اور گندہ ہوں میں بہت سخت مجرم کمی نہ ہوں میں گنا کا گویا خزینہ ہوں میں نہ گناہوں سے بچنے کی ہے نہ ہمت عمل نیک کرنے کی ہے اللہ ارادہ کر لے جس کو اللہ اپنا بنانے کا ارادہ کر لے ہے کوئی طاقت اس کو شیطان گمراہ کرنے کی طاقت ہے کسی کو جس کو اللہ ارادہ کر لے سارے اللہ کے سوا سب کچھ مملوقات ہے اور سب کچھ اللہ کے قدرت قائر کے قرضے پہ ہے تو کون ہے جو جس کو اللہ اپنا بنانا چاہے جسے خدا رکھے اسے پہنچ رکھے ارادہ اگر اے کریم تو پاک پل میں یہ بندا لوگ غیب سے کوئی سامان کر گناہوں سے بچنے کو آسان کر راتے میرے نیک اعمال کے حوالے ہوئے نفس کی چال کے نفس ہے طرح انسان کو بہترتا ہے بعض اوقات انسان ایک راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے نفس اس کو بہترتا ہے یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے حضرت نے فرمایا کہ شیطان کے وسوسے میں اور نفس کے وسوسے میں کیا فرق ہے نفس شیطان بھی بسوسا ڈالتا ہے نفس بھی بسوسا ڈالتا ہے گناہ کراتا ہے فرق یہ ہے کہ شیطان کو رے فرمایا ہے شیطان تو بڑا بزی بزنس مین ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ چپکے کھڑا ہو جائے اور آپ کو بار بار بہکاتا رہے اس کو اور آگے بھی جانا ہوتا ہے اور اوروں کو بھی بہتانا ہوتا ہے لہذا وہ ایک دفعہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے اس کے بعد بار بار تقاضا ہو تو سمجھو یہ نفس کی طرف سے ایک بار وسوسہ ہے چلا گیا شیطان کی طرف سے اور وہی گناہ کا تقاضا بار بار ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی طرف سے یہ تقاضا ہے تو یہ نفس ہے یہ طرح طرح سے طرح طرح سے اس کے پاس چالیں ہوتی ہیں طرح طرح دہاتا ہے کبھی غصے سے بد نظری کرا دیتا ہے کبھی ہمدردی سے بد نظری کرا دیتا ہے کبھی دیکھتا ہے کہ دکھاتا ہے کہ یہ تم چاری بڑی یتیم لڑکی ہے بڑی مسکین ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیروا دیتا ہے آرام ہے نام کے سر پہ کیسے ہاتھ پھیر دیا کیا اسلام نے یہ سیکھا ہے کہ اسلام نے یتیم وقت رکھا ہے لیکن اس کا طریقہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کو بھائی بڑی مدد کرنی ہے کسی کی تو اس کے کسی محرم سے مدد کروا دو یا اگر کسی اور کو بھیج دو کسی بوڑھے آدمی کو بھیج دو اس کے پاس یہ وہاں دیا نا آپ کیوں اس کو گھوم رہے ہیں آپ کیوں اس کی دھوپ میں ناک لگا رہے ہیں یتیم کا طریقہ یہ سکھلا دیا اسلام نے ایسے ہی کبھی غصے سے بد نظری کراتا ہے ہوائی جہاز پہ جا رہے ہیں حاجی صاحب حج کر کے آ رہے ہیں اور ایئر ہاسپٹس پہ غصہ ہو رہے ہیں کہ تم نے چائے جو ہے وہ گرم نہیں کی ہم کو ہم شکایت کریں گے تمہاری بظاہر غصہ کر رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی حرام لذ تھوڑی سے رہے ہیں ہم تو بالکل غصہ کر رہے ہیں اس کے اوپر تو اور حضرت نے فرمایا کہ یہ حاجی نہیں ہے تو فاجی ہوگا فاجی ہے جتنا کچھ نہیں رہا اس کے پاس حضرت نے فرمایا کہ ہزار تحفظ کپور لے جاتی ہے ایک بندی اتنی خطرناک تھی وہ کچھ حجیز کچھ میں نہیں ہے اور ذائل اعمال میں آپ لوگ سنتے ہوں گے اور ذائل میں بھی لکھا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ ان نظر میں اجلیس مصنوع یہ شیطان کے پیروں میں سے تیر ہے نظر بازی نام ایرم کو دیکھنا چاہے وہ کیسی بھی ہو حسین ہو کہ غیر حسین ہو حسینہ ہو یا حسینہ نمکین ہو یا نمکینہ چمکین ہو یا چمکینا یہ میرے عظم کے اظہار ہیں ہے یہ کیسی بھی ہو اور اگر غیر حسین بھی ہو ان کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے نرمایا کہ ایک بد نظری ہزار ہزار تعصب کا کھول لیجاتی ہے کیوں اس لیے کہ خدا کی نافرمانی ہو گئی اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا کل ممکن ہے یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے نیپال میں جاؤں اور بل اعتماد عورتوں کے لیے الگ سے یہ الگ سے نازی بھروایا آپ کی کمر میں کوئی تکلیف ہے کیا ہے آگے آ جائیے نا یہ جگہ خالی ہونا تو اچھا نہیں ہے اگر خالی رکھنے سے بالضی ہوتی ہے ہاں اگر کوئی تکلیف ہے تو دوسری بات ہے اگر اضرت نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ٹیک لگاؤ گے تو شیطان تمہیں اوور ٹیک کر لے گا <laughs> جس کو تکلیف ہے آپ ٹیک لگائیے آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں Earth... جو, جو جوان آدمی ہے مضبوط اس کو ٹیک لگانا جو ہے اس کے لیے حضرت نے بتنا ہے کہ جو ٹیک لگائے گا اس کو شیطان اوورٹیک کر لے گا کیا بات ہو رہی تھی خدا کی نا پر کر بیٹھا تو بتائیے وہ کا کیا دی جائے گی اس کو پھر اس کے بعد وہ شریف کی حدیث ہے دن نظر آنکھوں پر دن نظر بازی अब आगो का देना करना है, और विलायत की बातें करना है, समझ रहे हमें बड़ा हज करके बड़ा काबिल हो गया ने ये हजने करना है ये नहीं है तो पाजी हो गया अरे क्यों देखते हो अगर कोई जरूरत शरीदा है भी अव्वल तो चार घंटे का साढ़े तीन घंटे का सफर है वापसी का तो तुम बगैर खाया भी आ सकते हो क्या हो गया उसमें और अगर खाना वो ला के रखी देती है खा लो चुपचाप ठंडी गराम जो कुछ भी हो अरे इस दुनिया को प्लेटफॉर्म समझो प्लेटफॉर्म جو ٹرین اسٹیشن پہ انسان ٹرین کا انتظار کر رہا ہے اور فارم پہ ٹھنڈی اور عجیب سی ٹائم رہتی ہے نشاندہ جیسی تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی مندر میں جائیں گے تو اچھی والی پی لیں گے تو ابھی چل رہے ہیں اس وقت یہی صحیح ابھی تھوڑی دیر کو گزارے کے لیے یہی والی پی لیتے ہیں اس دنیا کو پلیٹفارم سمجھوئی ہے ہی پلیٹ فارم ٹرین آ رہی ہے موت کی ٹرین آ رہی ہے لے لے کے چلی جا سب دنیا میں جتنے آئے ہوئے سب کو ٹرین لے کے ایک ٹرین آ رہی ہے ایک ایک تو بھی گزارا کر لو لیکن یہ کیا کر رہے ہیں غصے میں اس کو چلا رہا ہے اللہ اللہ لا کے کر کے اور اندر ہی اندر نفس آرام مزہ لے رہا ہے تو نفس کی چالیں ہوتی ہیں طرح طرح کی اور ان چالوں سے اللہ والے ہوشیار کرتے ہیں اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ الزام فرماتے ہیں تدابیر اپنے اپنے کیوں الزام فرماتے ہیں کیسے فرما دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس لیکن بزرگوں کی نیک گمانی ہوتی ہے کی اجازت دے دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تم بھی ٹیم کر کام کرو اس نیک گمانی کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے سطح میں ان کے شاگردوں کو ان سے تعلق رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کو بھی عطا فرما دیتے ہیں نیک گمانی یہ نفس کی الہامی تدابیر تو وہ نفس کی الہامی تدابیر ان کی چالوں سے اللہ تعالیٰ اس کو خبردار کرتے رہتے ہیں اور وہ لوگوں خبردار کرتا رہتا ہے کہ بھائی دیکھو خبردار غصے سے بھی مت دیکھنا ہو کوئی سامان کر گناہوں سے بچنے کو آسان کر ارادے میرے نیک اعمال کے حوالے ہوئے نفس کی چال کے کبھی نفس کہے گا کہ اچھا ایسا کرو آج کو آج کو دیکھ لو نمی آج کو غیرو کل سے ان کل سے انشاءاللہ نوازی ہو جانا کل سے ایک گناہ بھی نہیں کرنا अगला दिन आया आपने कहा देखो जरा सा भी तो जवानी याद है यार। और जिंदगी पड़ी है थोड़ा सबक गुना कर लो फिर बदल ले बस यही सिखाते सिखाते उनको कटन लाइनों में घुसाए रखता है वो समझता है मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं ये भी कर रहा हूं मैं तो बड़ा पा रहा लेकिन इधर से कमारा है उधर से कमारा है راد میرے نیک اعمال کے حوالے ہوئے نفس کی چال کے اگر تیری توفیق ہو چار اگر تو پھر نفس و شیطان سے کیا مجھ کو ڈر دیکھو چار اگر اصلی کون ہے اللہ تعالی بس اللہ تعالی جس کے ہو جائے پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اتنی گمراہ کون سارے عالم کی گمراہ کن ایجنسیاں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں سارے عالم کی طاقت لگ جائے لیکن اللہ کی طاقت کیا لے کہاں وہ ساری مخلوح ہے اگر تیری توفیق ہو چار اگر تو پھر سے کیا مجھ کو ڈر میں بندہ تیرا ہوں محض نام کا بنا دے کرم سے مجھے کام کا کلب مزاجی میری ختم کر میرے عزم کو تو عطا جزم کر تلب مزاجی یعنی جو ہے خوش بوکے اور دین سے پیچھے رہنا ساری جو اخلاقی رزائل ہے وہ میری اللہ ختم کر دیجیے میرے عظم کو جزم عطا کر دے پکا ارادہ عطا کر دے وہ جو ہے نا کہ ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں تو دیتا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے یہی سوچ سوچ کے زندگی گزرے جا رہی ایسا نہ ہو بلکہ اللہ جو نیک ارادہ کروں تو میرا پکا ارادہ ہو اس پہ عمل بھی کر ڈالوں میں <تصفح> زادی میری ختم کر میرے عزم کو تو عطا جزم کر ع در دردرا درد ہو جائے گی آبو گل آبو گل مانے پانی اور مٹی یعنی جس دن پانی مٹی کا بنا ہوا ہے اللہ اگر اس میں آپ کے محبت کا درد آ جائے تو جس میرا فی بھی ہو جائے گا اتا کر مجھے در رہے درد دل تیرا درد ہو جائے یہ آب دل رہے غیب سے کر میری رہبری تیری بندگی سے ہو عزت میری انسان کا شرف اللہ کی بھارت میں ہے اللہ کی بہترداری ہے یہ ایسا شرف اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ پتہ بتایا کہ جو شخص اللہ کی فرم برداری کرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا تو اس کا, اس کا درجہ ملائک سے بھی بڑھ جاتا ہے کبھی طاعتوں کا ہے کبھی اعتراض قصور ہے ہے ملک ملک مانے فرشتے ہے ملک کی جس کو نہیں ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے یہ <متدن> وہی فرشتے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اللہ آپ اس انسان کو اس ان کو بساد پھیلائے گا آپ اس کو دنیا میں بھیج رہے ہیں تو زمین میں بسا کر روپئے کرے گا اللہ نے فرمایا تم کو نہیں معلوم میں جانتا ہوں دیکھو اس کا شرف مگر شرف اس کا کب ہے جب یہ انسانیت کے دائرے میں رہے اور انسانیت کیا ہے کہ اپنے مالک کی وفاداری کرنا اللہ ہمارا مالک ہے اس کی وفاداری کرنا جان دے دینا مگر بے وفائی نہ کرنا یہ انسانیت ہے اللہ ہم سب کو انسان ہونا چاہیں تو تب اس کا شرف ہے اور اگر یہ اللہ کی نافرمانی میں ملا ہے غیروں کے طریقے میں چل رہا ہے تو یہ انتہائی گھٹیا ہو گیا پھر یہ اس سے ذریعے انسان کوئی ہے اٹا کر مجھے در درد دل تیرا درد ہو جائے یہ آب و گل رہے غیب سے کر میری رہبری تیری بندگی ہو سے ہو عزت میری دکھا غیب سے مجھ کو راہ نجات پلا اپنے مردے کو آبے حیات کرم سے بتاؤ کو تو عفو کر گناہوں کے انبار کو محبو کر یقین گناہ ہو مجھ سے ہوں گے ضرور کرا لوں گا پھر اب اپنا قصور آسان با ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے کے تیار ہیں تلے ہوئے ہیں ارے تو میری طرف ہاتھ صحیح میرے بندے تم سے معافی تو مانگ پھر دیکھ میں تو کرم نہ کروں معاف نہ کروں تو کہنا میں تو بیٹھا ہوں تو گناہ کر کر کے تھک سکتا ہے میں معاف کرتے کرتے نہیں سکتا اگر گناہ ہو گیا تو کا کام فوراً آ جاتا ہے مایوس کرنے اہل تم تو بڑے گنا گار ہو کل تم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ تم نے وہی گناہ کر دیا تم کہاں اللہ دے بن سکتے اس کو کہہ دے کہ بزو کا شیر حضرت نے کیا خوب سنایا فرمایا کہ جنتیں مل گئیں میری آہوں کی جنتیں مل گئیں میری آہوں کی ایسی تیزی میرے گناہوں کی کتنے بھی گناہ ہو زمین سے لے کے آسمان تک ریت کے ذرات کے برابر اگر گناہ ہو جائے تو بھی ایک دفعہ بندہ آہ کر دے اللہ میں آپ کو ناراض کر دیا آہ اللہ میں تو ہو گیا بس ادھر کھٹ سے باپ سارا کچھ آپ صاف تلا بھی ازالہ بھی اخالہ بھی سب کچھ ہو جاتا یقیناً گناہ مجھ سے ہوں گے اچھا یہ کیوں فرما ہے یقیناً گناہ مجھ سے ہوں ہوگا ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث سے میں ہے حکوم ف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کُل سب کے سب فتح کا اب کو یہ کہنے والا کہ ہم فلاکار نہیں کیا ہم سے پتہ نہیں ہوگی بالکل کوئی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا جب نبی نے کہہ دیا نبی ساز موقع ساجف نے کہہ دیا کُل حکوم کہ تم سب کا سب خطا ہو یہ اسی،, اسی حدیث پاک کی تفسیر ہے یہ شیر کیا بات ہے سبحان اللہ شفا کلفتہ ہو بخیر کیا بات ہے کیا بہترین فطا کار ہو تم کہ جب توبہ کر لیتے ہو تو تمہاری یہی خطائیں خیر بن جاتی ہیں خیر شراب میں تھوڑا سا سڑک ملا دو کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے تو شراب میں کہتے ہیں تھوڑا سا سڑک ملا دو سب کی سب سرکا بن جائے گی حلال ہو جائے گی یہ گناہوں پر سرکے کا کام کرتی ہے توبہ مرکب توبہ مرکب اجائے بس یہ توبہ کی جو سواری ہے یہ عجیب عجیب سواری ہے کہ ایک آہ کے اندر بندے کو ایک جنگ میں اللہ تک پہنچا دیتی ہے واہ واہ واہ کیا انعام اللہ تعالیٰ کا ہے کلقو خطا بخیر الخطائی نہ تواہو بے تین قطاقار ان میں سے وہ ہیں جو توبہ کرنے والی تو مانے کثیر توبہ کثرت سے توبہ کرتے ہیں اس کا بھی بہت آسان طریقہ آپ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ہمارے حضرت نے سکھایا کہ عشاء کی نماز کے بعد اور فکر سے پہلے دو رکعت سنت کے بعد دو رکعت اور پڑھ لو اس میں تین نیتیں کر لو دو ہی رکعت کے اندر سنتوں کے بعد دو رکعت اور پڑھ لو اور فکر سے پہلے اور اس میں تین نیتیں کر لو سلاد توبہ کی نیت بھی کر لو کہ اے اللہ کل سے لے کر آج تک اول تو نیت کرے اہل بلو سے لے کے آج تک جتنے گناہ میں نے کر ڈالے جتنی نالائکیاں میں نے کر ڈالیں جتنی آپ کی بے وفائی کر ڈالی اہل سب کی سب بات کر ڈالی یہ कर کر لی سلاد توحبہ کی نیت کر لی اس میں جتنی ہو سکے الحاق کر لے اور کو یاد کر کے ہونا ٹھیک نہیں ہے یہ رمالم یاد کر لے کے اللہ مجھ سے بڑے بڑے گناہ گوئے بڑے بڑے, بڑے خصبوب ہے ورنہ شیطان بڑا مکار ہے نس بڑا مکار ہے پرانے گناہوں کو یاد کر کے کرنے کے بہانے پھر حرام کاری میں مبتلا کرتا ہے دل کے اندر گندے بسودے ڈال دیتا ہے ہاں ہاں بنا گنا کیے تھا گناہ بھی اب مزے لے رہے ہیں نہیں یہ مال گناہ کو یاد کر لا ہم سے غصول بات ہی بڑے بڑے غصول ہوئے بڑے بڑے جرائم ہوئے اللہ سب کو فرما بندی یہ سلاط توبہ کی نیت بھی کر لو اور سلاط حاجت کی نیت بھی کر لو جتنی جائز حاجتیں ہیں سب اللہ سے مانگ لو اسی دو رکعت کے اندر اور اسی دو رکعت میں تاجد کی بھی نیت ہوئی ہے تو تمہاری تحجد بھی ہو جائے گی اور حدیث پاک میں ہے کہ عشق کی فل نماز کے بعد وہتر سے پہلے جتنی رکعتیں پڑھے گا وہ سب قیام العل یعنی تحجد میں شمار گی یعنی اس میں دو رکعت سنت جو پڑھی ہے وہ بھی اسی میں شمار ہوگی تحجد اور اگر اور پڑھنا چاہے کوئی تو اور پڑھ لے دو رکعت اور پڑھ لے چھ رکعت ہو جائے گی اس کے بعد ویتر پڑھ لے تو یہ تین نیتیں اس میں کر لے تو خیر الفتہ ہی حضرت نے فرمایا کہ یہ روزانہ جو تم توبہ کر لو گے تو یہ جیسے ڈرائی گیننگ کی ون ڈے ہوتی ہے نا کہ آج دیجیے اور شام کو لے لیجئے تو یہ صبح دورہ کر پڑھ لو چلا دے توحبہ تو اور بھی اچھا ہے کہ روز کے روز اپنے گناؤں کی صفائی اپنے بے گفا کو صاف کر لو پھر مستفی ہو گئے پھر اللہ والے ہو گئے اب جان لڑاؤ کہ ہم گناہ نہیں کریں گے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے لیکن پھر بھی گناہ ہو جائے تو رات کو پھر دورہ کر اللہ کے اللہ کے دربار میں سر رکھ دو پھر اللہ میں گناہ ہو گیا معاف کر کیا کروں میں اب معاف کر دیجیے معاف ہو جائے گا کرم سے قطاؤ کو تو عفو کر گناہوں کے انبار کو میں کر یقین گناہ مجھ سے ہوں گے ضرور کرا لوں گا پھر عفو اپنا قصور ہر روز اس طرح اقرار ہو ندامت کا ہر روز اظہار ہو عجب کیا بہت جلد ان کا کرم ہدایت کا سامان کر دے گا بس جس, جس کے لیے وہ ارادہ کر لیں ہدایت کا اور نیکی کی سوقیت کا اس کے راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود بند ہونا نیکی کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور برائی کے راستے بند ہونا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کرنا بھی چاہے گا برائی کے راستے پہ جانا چاہے گا اس کے قدم روک دیے جائیں گے کوئی رکاوٹ ڈال دی جائے گی اللہ سے مانگنے کا انعام عجب کیا بہت جلد ان کا کرم ہدایت کا سامان کر دے بہ وہ کر دے تجھے پاک ہر عیب سے نفرت تیری پردہ غیب سے نہ بٹا لگے گا تیری شان میں نہ پائے گا کچھ تیری آن میں اللہ سے رو رہے تنہائی میں کوئی کسی مخلوق سے تھوڑی مانگ رہا ہے مخلوق سے تو ایک گناہ کا اظہار کرنا مخلوق کو اپنا گناہ بتانا بھی گناہ ہے کسی کو خبر بھی نہ ہونے دو کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہاں سوا شیخ کے کیونکہ شیخ معالش کی طرح ہوتا ہے ڈاکٹر کو معالش کو اپنا مرض نہ بتاؤ گے تو دوا کیسے ملے گی اس لیے شیخ کو بتانا اصلاح کی نیت سے کوئی جائے گی اجب کیا بہت جلد ان کا کرم ہدایت کا سامان کر دے بہم وہ کر دے تجھے پاک ہر عیب سے وہ نصرت تیری پر دے ضیب سے نہ بٹا لگے گا تیری شان میں نہ برفائے گا کچھ تیری آن میں اگر جسم تیرا ذرا ہو علیل حکیموں کو سنتا ہے تو بے بیلیل اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے اگر نا تو دکھتی تو ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے ڈاکٹر ڈانٹ بھی رہے بعد پیس مزاج ڈاکٹر اسے اسے ڈانٹ دیتے تو یہ کیوں نہیں کھایا اور یہ نہیں وہ نہیں تو اس کی ہر طرح کی وہ بات برداشت کر لیتا ہے کیونکہ بھائی یہ خطرناک بیماری ہے تباہی کہانی ہے ڈاکٹر کی ڈاکٹر پٹ بھی وہ سن لیتا ہے سبھی کب سے بڑا ڈاکٹر ہے اسپیشلسٹ ہے صحیح کہہ رہا ہوگا یہ ساری باتیں تو ہم برداشت کر لیتے ہیں اگر جسم تیرا ذرا حکیموں کی سنتا ہے تو بے دلیل دوا تلک سے تلک پیتا ہے تو خوشام ہو کی کرتا ہے تو دوا تلک سے تلک پیتا ہے تو خوشامت بھی کرتا ہے تو مداوی تنگ میں تو چست ہے مگر فکر ایمان میں کیوں سست ہے ہم نے دیکھا اسپتالوں میں کسی کا بائی پاس ہو رہا ہے اور اس کے لوائدین ڈاکٹر وہ بھاگا جا رہا ہے ڈاکٹر اس کے پیچھے پیچھے یہ بھاگے جا رہے ہیں ڈاکٹر پہ یاد آیا کہ صاحب نے سنایا کہ ایک صاحب ایک وکیل تھے اور ایک ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر صاحب کے دوست تھے وکیل ڈاکٹر صاحب نے ایک دن وکیل صاحب سے واک کے دوران پوچھا یار میں بڑا پریشان ہوں آج کل کا کیا بات ہے تو انہوں نے کہا یار میرے اتنے دوست بڑھ گئے ہیں اور چلتے پھرتے مجھ سے دوا پوچھ لیتے ہیں اور کلینک پہ میرے کوئی آتا نہیں چلتے پھر میں دوا بتا دیتا ہوں میرا کلینک فیل ہو رہا ہے میری آمدنی بھی نہیں رہی بالکل میں نے کہا یہ بہت ہی مشکل بات ہے میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ کیا انہوں نے کہا بھی ایسا کرو تم جو بھی دوا بتا دو لیکن اس کو بائی پوسٹ بل بھیج دیا پھر جو ہے اس کے گھر سے مجھے مربت آتی ہے پیسے مانگتے ہیں میں کیسے چلتے چلتے پیسے مانگوں انہوں نے کہا اس کا طریقہ میں تو بتا دیتا ہوں کہ تم ان کو ڈاک کے ذریعے بل بھیج دیا کرو اتنا انہوں نے کہا یہ ترکیب تو بڑی اچھی ہے ابھی دن ڈاکٹر صاحب کلینک پہنچے تو وکیل صاحب کا ملایا ہوا مداوت تو نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا ڈاکٹروں کے پیچھے کیسے لوگ بھاگتے کسی کا دل کا آپریشن ہو رہا ہے کسی کا اللہ بچائے اس سے ہسپتالوں سے اللہ بچائے بیماریوں سے اللہ بچائے लेकिन देखा है कि भाई लोग जो है कैसा लगाए थे किसी किसी का वो डॉक्टर वहां जा रहा है और भागा, भागा भागा वो बच रहा है और ये भागे भाई ये तो बता दो ये तो, तो कैसी खुशामद करते हैं डॉक्टरों ने इसको रहे हैं कि जिसम की बीमारी के देखो तो इतनी फिक्र है रोग की बीमारी उनकी क्यों फिक्र नहीं دوا تلخل پیتا ہے تو خوش آمد خوشامتوں کی کرتا ہے تو مداوائے تن میں تو چست ہے مگر فکر ایماں میں کیوں سست ہے یہ زیادہ ہے والوں کے پاس لیکن شیطان اس کو دہاتا ہے کیا ارے اس یہ ایپ ہے اس کا تو بلا عمل ٹھیک نہیں ہے وہ ایپ ایپ تلاش کرتا ہے شیطان کیا کرتا ہے ایپ تلاش کرواتا ہے حالانکہ اس کو پورا علم بھی نہیں ہے دین کا اور شہد کامل ہوتا ہے اور اس کو تربیت ہوتی ہے اور دیم جانتا ہے کہ کون سے وقت کا کیسا عمل ہے کیا کرنا چاہیے اس وقت کس کام میں اس وقت اللہ تعالی راضی ہوگا اس وقت نبی چھوڑ کر والد کی خدمت کروں اس میں زیادہ اللہ راضی ہوگا یا نفل پڑھنے میں زیادہ راضی ہوگا یہ ہو جانتا ہے موقع موقع کے احکامات بدل جاتے ہیں برع واجبات سنت موقعہ نہیں بدلیں گے حکامات لیکن نوازل کے اندر احکامات بدل جاتے ہیں بہت طریقے بدل جاتے ہیں شہر کو جانتا ہے اور یہ بچارہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ والوں سے فائدہ ہوئی دو اور دو شخصیتیں اٹھا سکتی ہیں اللہ والوں سے فائدہ کہ ایک تو آشے یا تو آشے سے ہو اس بلند پائے کا عاشق ہو کہ شہد کا عیب بھی اسے خوبی نظر آئے یہ ایپ سے یہ مراد نہیں ہے کہ داڑھی نہیں ہے تو خوبی نظر آئے نہیں شرعی اقامات پورے کرتا ہو نمازیں پوری پڑھتا ہو وہ والا پیرنا ہو جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے یہاں بیٹھا یہاں ہے ذرا نماز ارم شریف میں پڑھ رہا ہے وہ والا پیر، یہ ایپ سے مراد یہ نہیں ہے بھائی ایپ سے کون انسان خالی ہے صرف امبیا علیہ السلام معذوم تھے ان کے علاوہ تو کوئی ایپ سے خالی ہونے نہیں کا دعویٰ نہیں کر سکتا سب قصور بات ہے لیکن شیطان اس کو جو ایپ دکھ رہا ہے وہ کام اس کو ڈانٹ دیا اس کو یہ کہہ دیا اس کو یہ کر دیا اس کے ساتھ زیادہ محبت کر رہا ہے یہ ساری چیزیں دکھا دکھا کے بس گوانی ڈال دیتا حالانکہ شہر جانتا ہے اس کا علاج کون سا ہے جب ڈاکٹر ایک کو بڑی طرف دوا لکھ دیتا ہے اور اسی مرض کے دوسرے مریض کو کچھ گرم دوا لکھتا ہے کسی کو ڈھائی سو ملی گرام لکھتا ہے کسی کو ایک ہزار ملی گرام لکھتا ہے جیسا مرض ایسی دوا اسی طرح شہز کامل جو ہوگا جو تربیت یافتہ ہوگا وہ ہر مریض کو ہر صالف کو الگ الگ علاج, علاج بتائے گا کسی کو ڈانٹے گا اس کے لیے ڈانٹنا مفید ہے کسی کو محبت سے بات کرے گا اس کے لیے محبت سے بات کرنا مفید ہے وہ جہاں تک اور یہاں شیطان کیا کرتا ہے دیکھ ان کو تو اتنا محبت کریں کسی مالدار سے ذرا کے سلام کر لیا دیکھو غریبوں کو تو خیال نہیں کرتے مالدار کی کیسی عزت کرتے مالداروں کی عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالدار اور سردار وغیرہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان, ان کے لیے جادر بچھواتے تھے تو یہ سنت سے سنت ہو گیا یا اور یہ بدقمانی کروا رہا کہ مالدار کی وجہ سے اگر کے اہل کے اندر مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان کے لیے سب برابر ہوتے ہیں ہاں علاق سب کے الگ الگ ہوتے ہیں ایک گھنٹے سے شہر نہیں ہاں بھاگ پہ تلک سے تلف پیتا ہے تو خوشامت بھی کی کرتا ہے تو مداوائے تن میں تو تست ہے مگر بچرے ایماں میں کیوں سست ہے تیری اپل دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں وہ کہاں مر گئی نہ خود اپنی جو فکر درما کرے خدا کیا ہدایت کو چشمہ کرے اللہ تعالیٰ زبردستی دین نے چھپکا رہی ہے آلہ ایک رہا کی تین دین نے کوئی زبر اللہ کی طرف سے کوئی دینی بس جس کو خیال ہو اپنا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بھاسا فضری دے کر انسان کو دنیا میں بھیج دیا اور عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع بھرمایا پرانے پاک میں ہے اور سوال کیا الم <سؤال> کو بیروک کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارا رب ہوں سب نے کہا آلو فلا بے شک آپ تمہارے گھر ہو تو یہ چوٹ جو ہے لگا کر اللہ نے اپنی فطری محبت اور حقیقت حقیقت کی چوٹ لگا کر بھیج دیا دنیا کے اندر کافر کے اندر بھی ہم کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اسی لیے جب شکو شعور آ جائے عقل آ جائے اس وقت بھی اگر خدا کا انکار کرے تب کافر ہوتا ہے ورنہ نابالغ کافر جو ہے وہ بھی دہنتی میں جائے گا کیونکہ عقل اس کی ابھی شعور نہیں آیا اس کو تو جب شعور نہیں ہے تو اس پہ کوئی پکڑ بھی نہیں نابالغ کو اگر نماز چھوڑ دے گا تو اگرچہ عادت تو اس کو ڈالنی چاہیے دس برس سے لیکن اس کو عذاب نہیں ہوگا جب بالغ ہو جائے گا پھر نماز چھوڑے گا تو اس پہ آزاد نہیں ہوگا تو اس لیے کفبار کے لیے جو قفبار نابالغ ہیں ان کے لیے ایک خاص تبکار لانے والا ہے جنت میں وہاں ان کو رکھا جائے گا وہاں عذاب نہیں دیا جائے گا جب عقل بارے ہو گئی تو جو اللہ نے فضری مادہ رکھا تھا آپ کو پہچاننے کا اب بوجہ جا تکبر اس کا انکار کرے گا جب بوجہ جا تکبر اس کا انکار کیا تو اللہ نے پکڑ کر اب اس کا ٹھکانا زیادہ ہے اگر توبہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ دین کو کسی کو زبردستی نہیں چھٹکارے دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں وہ کہاں مر گئی نہ خود اپنی جو فکرے درما کرے خدا کیا ہدایت کو چسپا کرے بڑے شرم کی بات ہے دوستو کہ انہیں بھی ہمت نہ تم کر سکو اگر دن کے لیے اتنی بھی ہمت نہ کر سکو کہ بھئی پڑھ کے اللہ سے رو ہو بڑے شرم کی بات ہے دوست کو اتنی بھی ہمت نہ تم کر سکو اگر یوں ہی غفلت میں گزری حیات نتیجہ برا ہوگا بعد مما <الممار> مرنے کی بات کیا ہوگا بھائی پھر اللہ کو دکھانا اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ہم نے تمہارے پاس ہم یہ بھیجے اور بھیجے اور قرآن پاک بھی بھیجا حدیث پاک بھی بھیجی تم نے کیا کیوں نہیں سیکھا عمل کیوں نہیں کیا ہاں یہ تھوڑی کہے گا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا یہ ہجت نہیں چلے گی معلوم کیوں نہیں کیا معلوم بھی کرنا تھا عمل بھی کرنا تھا ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہی مقصد سے تھا اور تم کیا کر بیٹھے اگر غفل تم نے گزری حیات نتیجہ برا ہوگا بعد وہ سہل اس سے صورت کوئی آپ اس سے آسان ہو کیا صورت ہوگی کہ بندہ دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لو بھائی اگر تم صحبت اللہ میں نہیں جاتے نہیں جیت لاتے ہو اس سے اور تمہارا قدم نہیں اٹھ رہے تو کم از کم اتنا کام تو کر لو بھائی کہ دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لو اگر کہیں یہاں ہدایت نہیں کہیں دوسری جگہ ہدایت ہوگی اللہ تعالیٰ وہ راستہ تمہارے لیے کھول دے گی سہل اس سے سورت کوئی آہ کیا بھلا اس سے آسان ہو راہ رہا ہو اس سے سورت کوئی آہ کیا بھلا اس سے آسان ہو رہا ختم ہو گیا وقت بھی ہو گیا اب دعا کر لیتے آپ کو عمل کی توبیت امید ہو پاتے اللہ مل مولا ندا مولا میلام پیما دن اللہ <سؤال> عمل عز کر دیاء اللہ نتبول فرما لیجیے اور امن کی توبیت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو حاضرین کو بھی حضرات خودی غائبین و غبات جس میں مسلمان ہیں اللہ ہم سب کو اپنی فطرۂ آثرت کی توبیت نصیب فرما اے اللہ آثرت کی تیاری کی توبیت خدا فرما اے اللہ دنیا کی حقیقت ہمارے دل پر کھول دیجئے ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے کہ کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے نہ یہاں کے بغلے ہمارے گاؤں کے نہ یہ مٹی ہمارے کام کی نہ دولت ہمارے کام کی نہ بیوی بچے ہمارے کام کے کچھ کام نہیں آئے گا اللہ جو نیک اعمال اور آپ کی رضا والے اعمال کر لیے ہوں گے اور آپ کی نافرمانی سے بچنے میں جو غم اٹھا لیا ہوگا جو مشقت اٹھا لی ہوگی اللہ اس کو مشقت کہتے بھی شرم آتی ہے لیکن چونکہ نفس ہمارا پل پل کے بدماش ہو چکا ہے اللہ اِس لیے مشقت تھوڑی بہت کھاتے ہیں اللہ بس یہی کام آئے گا اللہ ہمیں اپنی فکر آفرت کی توقی دے دے اپنی اصلاح کی ہمیں توفیش دے دے اے اللہ ہمیں سچا سچا اللہ والا ملا دے جس سے ہم اپنی اصلاح کا کام کروا لیں اے اللہ غیروں سے اور اللہ جعی لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اللہ ہدایت فرما دے اللہ ہمارے مقاصد ہے حفسنا میں ہم کو بامرات فرما دے اے اللہ تمام جائز عموم میں ہماری مدد فرما غیب سے مدد فرما الہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک سالح رشتہ عطا فرما دے اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہے اللّہ ہم کو اولاد صالح سے نواز دے اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک سالح اللہ بنا دے اے اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے عجت فرما لے اے اللہ اللہ والا بنا دے انطاء اولیا سے عطا فرما دے اے اللہ جو رزق کی تنگی میں ہے اللہ ہم کی رز فرما دیجیے جس قدیم کی بھی مشکلات ہیں اے اللہ آپ عالم و غیب ہیں اے اللہ غیب سے مدد فرما دیئے مشکلات سے ہم کو نجات نصیب فرما دیئے مصلی اللہ علیہ اللہ محمد مشاہد فہین آمین دی